بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ باب پنجم بیان مجلس محمدی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سالق کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم میں داخلہ اس طرح ہے کہ جب طالب اللہ تصور سے اس میں اللہ ذات کا نقش دل پر جماتا ہے اور اس میں اللہ ذات اس کے دل میں سکون و قرار پکڑ لیتا ہے اور باطن میں اس میں اللہ ذات صحیح طور پر دکھائی دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں نور معت الٰہی کی تجلیات کا ظہور اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ صبح صادق کے وقت نور آفتاب کا ظہور ہوتا ہے اور دل سے شب قاصب نفسانی و شیطانی کی ظلمات و سیاہی و تاریکی مٹ جاتی ہے اب مرشد کو چاہیے کہ وہ طالب اللہ سے کہے کہ تفکر و تصور سے دل کے گرد اس میں اللہ ہو کو دیکھے اور بتلائے کہ اسے وہاں کیا نظر آتا ہے اگر طالب اللہ کو دل کے ارد گرد اس میں اللہ ہو ذات نظر آتا ہے اور وہ اس کے نظارے میں غرق ہو کر باطن میں حضور مذکور کے شعور سے بےگانہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ معرفت الہی کے نور میں غرق ہو چکا ہے اور اگر وہ باطن میں باشعور رہتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اسے دل کے ارد گرد ایک بے حد وسیع میدان نظر آتا ہے اور ساتھ ہی وہ دل اور اس میں اللہ و ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جب وہ مراقبے سے باہر آتا ہے تو بتلاتا ہے کہ اس میدان میں روزے کی مثل ایک گنبد ہے جس کے دروازے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے جب اس کا دروازہ کھلتا ہے اور طالب اللہ روزے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے ایک خاص مجلس دکھائی دیتی ہے جس میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے معلوم ہوا کہ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سات مقامات پر منعقد ہوتی ہے اول مقام ازل دوم مقام ابد سوم مقام دنیا اور دنیا میں بھی دو مقامات پر یہ مجلس قائم ہوتی ہے ایک حرم مدینہ میں روزہ مبارک پر اور دوسری حرم کعبات اللہ میں اور دو مقامات ارش اکبر سے اوپر ہیں جہاں یہ مجلس قائم ہوتی ہے اور ایک مجلس دریائے ظرف میں قائم ہوتی ہے دریائے ظلف مطلق توحید کا دریا ہے جس میں معرفت الہی کا بے مثل و بے مثال نور معن رہتا ہے اس کے علاوہ ایک مجلس لامکان میں بھی قائم ہوتی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ان تمام مجالس میں کلم طیب لا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے صاحبِ تصور طالب جس مجلس میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہے مراقبہ و ذکر اللہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے باطن میں وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں حاضر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں یوں لگتا ہے گویا کا وہ ایک بے جان مردہ ہے اس طریق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں حاضر ہونے کا مرتبہ بھی عام اور مفتی طالب کا مرتبہ ہے لیکن جب مراقبے میں ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے تو طالب اللہ منتحا و کامل عارف بلّہ بن جاتا ہے جان لے کہ کاملین کے لیے ہر مقام کی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم آفتاب کی مثل ہے اور صاحب تصور طالب ذرے کی مثل ہے جو آفتاب سے کبھی جدا نہیں ہوتا بلکہ وہ نور آفتاب سے منور رہتا ہے الغرض ورد وظائف اور امال ظاہر سے طالب اللہ باطن میں کبھی بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری تک نہیں پہنچ سکتا خواہ عمر بھر ریاضت کرتا رہے کہ راہ باطن صرف صاحب باطن مرشد کامل ہی سے حاصل ہوتی ہے وہ پل بھر میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں پہنچا دیتا ہے جان لیں کہ امت پیروکار کو کہتے ہیں اور پیروکار وہ ہے جو قدم بقدم حضور علیہ اللہت وسلام کے نقش قدم پر چل کر خود کو ان کی مجلس میں پہنچائے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو راہ حضوری نہیں جانتے لیکن نفس پرستی خودنمائی اور کبر و ہواک کے باعث عارفان بلا سے طلب بھی نہیں کرتے بھلا جو شخص نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ و وسلم میں منظور و حضور ہی نہیں وہ مومن مسلمان فقیر درویش عالم فقی پیروکار اور امتی کیسے ہو سکتا ہے جان لے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ کی حضوری ہدایت کی جڑ ہے اور یہ ہدایت بدایت ابتدا میں ہے حضور علیہ اللہطوسلام کا فرمان ہے انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے حضور علیہ اللہطوسلام کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا جان لے کہ باطن میں ہر وقت حضور علیہ الصلاط کی مجلس میں حاضر رہنے والا طالب اگر کسی دینی یا دنیاوی کام کے لیے التماس کرتا ہے اور حضور علیہ السلاط وسلام اس کی درخواست منظور فرما لیتے ہیں اور آپ اور آپ کے اصحاب اس کے لیے دعائیں خیر بھی فرما دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے اس طالب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابھی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ابھی وہ ترقی کر رہا ہے اور طلب کے مشکل مرحلے میں داخل ہے اس لیے باطن میں اسے اس کی درخواست کا نعم بدل عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے ترقی قرب کے اس مرتبے پر اسے مبارک باد ہو اگر طالب جاہل ہے یا جیفہ دنیا کا طالب ہے اور حضور علیہ اللاط وسلام کی مجلس خاص میں طلب دنیا کا سوال کر دے تو اس نلائق کو اس مجلس خاص سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کا مرتبہ اعلیٰ سلب کر لیا جاتا ہے جس طالب کا ظاہر باطن ایک ہو جائے اور وہ یکجائی کہ اس مقام پر قائم رہے اور اس کے درجات میں ترقی نہ ہو تو وہ توحید میں غرق ہوتا ہے اور توحید الہی ایسے ہی اہل توحید پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کا دروازہ کھولتی ہے جان لے کہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم نو مقامات پر قائم ہوتی ہے نمبر ایک مقام ازل میں نمبر دو مقام ابد میں نمبر تین حرم مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے اندر نمبر چار داخلی خانہ کعبہ یا حرم کعبہ یا میدان عرفات میں جہاں لبیک و دعئے حج قبول ہوتی ہے نمبر پانچ عرش کے اوپر نمبر چھ مقام کعب کوسین میں اور نمبر سات مقام بہشت میں جہاں سے اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو عمر بھر نہ تو بھوک پیاس لگتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے نمبر آٹھ مقام حوضے کوثر پر جہاں حضور علیہ و السلام کے دستے مبارک سے شرابن طورا پی لیا جائے تو وجود پاک ہو جاتا ہے اور ترک و توکل و توحید و تجرید و تفرید اور توفیق الہی نصیب ہو جاتی ہے اور بندہ انوار ربوبیت کی دید میں غرق رہتا ہے جو طالب اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے وہ معرفت فقر کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جو طالب ان نو مقامات پر مجلس خاص میں محضور علیہ السلاط وسلام سے دنیا یا اہل دنیا کا سوال کر بیٹھے وہ مرتبہ محمود سے گر کر مرتبہ مردود پر آ جاتا ہے جو طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اس کی روح فرحت یاب ہو جاتی ہے اور اس کے نفس کی ہستی نیست و نابود ہو جاتی ہے جب کوئی طالب اللہ حضور علیہ السلاط وسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو اس پر چار نظروں کی تاثیر وارد ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کی نظر سے اس کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ و نفاق اس کے وجود سے نکل جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظر سے عدل اور محاسبہ نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجود سے خطراتِ ہوائے نفسانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کی نظر سے ادب و حیا پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے بے ادبی و بے حیائی ختم ہو جاتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نظر سے علم ہدایت و فقر پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے جہالت اور حب دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے بعد طالب لائق تلقین بنتا ہے اور حضور علیہ و السلام اسے دستے بیت فرما کر مرشدی کے لا تخف ولا تازن مراتب عطا فرماتے ہیں الغرض مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک کسوٹی ہے کہ بعض طالب تو دیدارے محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مشرف ہو کر صادق و دل صفا ہو جاتے ہیں اور کل و جز کے جملہ مطالب حاصل کر کے پورے یقین کے ساتھ ترک و توقل اختیار کر لیتے ہیں اور نور توحید میں غرق ہو کر ہر وقت حضور علیہ اللہ وسلام کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں اور بعض قاضب جب مجلس محمد صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََ وسلم میں پہنچتے ہیں اور وہاں ورد وظائف اور نس حدیث کا ذکر سنتے ہیں تو نفاق دل کے باعث اس پر یقین نہیں کرتے اس لیے وہ مرتبہ محمود سے گر کر مردود و مرتد ہو جاتے ہیں اور انکار کی راہ پر چل نکلتے ہیں میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وجود میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم کے ان نیک احوال کی تاثیر ہوتی ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ علہ وسلم کی برکت سے وجود کا تانبا اكثیر بن جاتا ہے سارے وجود میں ذوق شوق محمدی صلی اللہ علیہ ولہ وسلم معرفت و وسال محمدی ص اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیت و علیہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر جاتی ہے وجود سے تمام نشائستہ خصلتیں ناپید ہو جاتی ہیں اور ظاہر و باطن کے تمام مراتب منکشف ہو جاتے ہیں جب عارف باللہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے شرم آتی ہے کہ اہل حضور کا بھلا التماس و التجا سے کیا واسطہ وہ دعا و بدعا اور کشف و کرامات کے اظہار سے ہزار بار استغفار کرتا ہے کہ اہل حضور کے لیے اس میں اللہ ہو پر نگاہ رکھنا ہی کشف و آگاہی ہے اہل حضور کا وہم بھی مقام وحدانیت سے ہوتا ہے اور جب بھی وہم کرتا ہے اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور ظاہر باطن کا ہر مطلب اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے اہل حضور کا خیال بھی انتہائی کامل ہوتا ہے وہ جس کام کے متعلق بھی خیال کرتا ہے وہ فوراََ اسی وقت ہو جاتا ہے اہل حضور کی دلیل بھی حضوری رب جلیل کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہو کے نور میں غرق رہتا ہے اس لیے وہ جس کام کی بھی دلیل کرتا ہے وہ فوراََ ہو جاتا ہے صاحب باطن عارف بلا ہر وقت حضوری میں غرق رہتا ہے اور ہر لہجہ و ہر ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شوق میں مسرور رہتا ہے اس کا ابتدائی مرتبہ مومن ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے معلوم ہونا چاہیے کہ علماء عامل شکر گزار ہوتے ہیں اور انہیں ہر رات یا ہر جمعے کی رات یا ہر ماہ وصال میں حضور علیہ وسلام کا دیدارے پر انوار نصیب ہوتا ہے لیکن بعض کو یاد رہتا ہے اور بعض کو نہیں رہتا پس علماء اور حفاظ قرآن کا ادب کیا کرو کہ صحیح طریق یہی ہے وہ اہل معرفت و اہل قرب ولی اللہ فقیر جو ہمیشہ دل پر اس میں اللہ ذات لکھنے کی مشق کرتا رہتا ہے اور اسے حضور علیہ صلاط وسلام کی مجلس خاص الخاص کی دائمی حضوری حاصل رہتی ہے اس کی سات نشانیاں ہیں اول یہ کہ اسے حضور علیہط وسلام کے وجود مبارک سے مشک سے بہتر خوشبو آتی ہے اور خدائے تعالیٰ کے بھیدوں میں سے یہ ایک بھید ہے کہ حضور علیہط وسلام کے وجود مبارک میں نفس امارا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے وجود میں تمام و حرص ہوا اور حسد پایا جاتا تھا آپ ہمیشہ قرب فنافی اللہ میں غرق رہتے تھے آپ کی پیدائش باپ کے آب منی سے نہیں کی گئی بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے بہشت شجرات النور کا پھل لا کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلایا تھا اسی شجرات النور کی خوشبو آپ کے سارے وجود میں سر سے قدم تک رچی ہوئی ہے اور سارے جہان میں مشہور ہے دوم اس کا دل ظاہر باطن میں غنی رہتا ہے سوم وہ جو بات بھی کرتا ہے نسوہ حدیث کے مطابق کرتا ہے چہارم ہر وقت لباس شریعت میں ملبوس رہتا ہے پنجم سنت جماعت کو خود پر لازم رکھتا ہے ششم نافع المسلمین ہوتا ہے ہفتم سخاوت میں بے نظیر ہوتا ہے بظاہر عوام میں گھل مل کر رہتا ہے لیکن باطن غرق فنافی اللہ ہوتا ہے ابیات اے باہو جس کے دل کی نوری آنکھ کھل جاتی ہے وہ غرور سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے حضور علیہ اللاط و کی دائمی صحبت نصیب ہو جاتی ہے حضور علیہ اللاط وسلام کے چہرے کی زیارت سے اس کے تمام مطالب پورے ہو جاتے ہیں اور وہ غرق فنافی اللہ حضور ہو جاتا ہے اور عرش و کرسی و لوح و قلم اس کے دل میں سمائے رہتے ہیں جو دل کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ غم و علم سے محفوظ رہتا ہے القصہ جو فوائد مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ و کی حضوری سے حاصل ہوتے ہیں انہیں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا وما علينا ال البلاغ المبین